عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعْلَى آلِكَ يَا نُورَ اللَّهِ جنت میں لے جانے والے اعمال مکتوبۃ المدینہ کی متبوہ ہے اس کے صفحہ نمبر پانچ سو پر المعجم القبیر حدیث نمبر 3574 کے حوالے سے لکھا ہے حضرت سیدنا حبان بن منقض رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص نے یا اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی دعا کا تہائی حصہ آپ پر درود خانے کے لیے خاص کر دوں فرمایا ہاں اگر تم چاہو عرض کی اگر دو تہائی حصہ درودی پاک کے لیے وقف کر دوں فرمایا ہاں عرض کی اگر پورا وقت آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں تو سرکار مدینہ علی صلاح و سلام نے فرمایا پھر تو اللہ تعالی تیری دینی دنیاوی ہر پریشانی میں تجھے کفایت کرے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وبارکو فیضان قصیدہ نور میں حاضری ہے ماہ نور کی بہاریں ہیں اشعار پڑھنے سننے سمجھنے سمجھانے سے پہلے آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں اللہ میں ہر نیک عمل سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے مباح کام اچھی نیت سے ثواب ہو جاتا ہے اور اچھے کام میں جتنی زیادہ اچھی اچھی نیتیں کریں گے جو ثواب بڑھتا چلا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیت المقمنی خیر من عملی بند مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے فرمایا انما و بنیات امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہتے ہیں جیسے نیت ایسی مراد اور میرے مرشد فرماتے ہیں اگر دل میں کھوٹ ہے تو مقدر میں چوٹ ہے نیت درست نہیں تو پھر چوٹ ہی لگنی نقصان ہی ہونا ہے برال اللہ ہمیں نیتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آئیے نیت کیجئے کہ اول تا آخر سلسلے میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے کس نیت سے رضا الہی کی نیت سے کس نیت سے ثواب کے لیے موقع کی مناسبت سے دروشری پڑیں گے استغفار کہیں گے رضی اللہ تعالی ہو کہیں گے وجل کہیں گے رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے نگاہیں جھکانے کی مشق کرنے کی خاطر نگاہیں جھکائے بیٹھیں گے ممکن ہوا تو اشعار ساتھ مل کر بھی پڑھیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علمد ولی و صحبی وبارہ حضرت قصیدہ نور میں لکھتے ہیں کس کے پردے نے کیا آئی نندا نور کا کے پردے نے کیا آئینہ اند نور کا مانگتا پھرتا ہے آنکھیں مانگتا پھرتا ہے آنکھیں ہر نگینہ نور کا اصبح میں ہوئی بتا ہے باڑہ اکالی سلا تو و سلام نے جب پردہ فرمایا تو اندھیرا سو چھا گیا گویا اور گویا کی قیامت ٹوٹ پڑی اور ہر نگینہ نور کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا ہر صحابی آقا کی تلاش میں تھا سیدات خاتون جنت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی انہا جو کہ صبر کرنے والوں کے سرداروں کی بھی ماں جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہیں وہ اکالی سلاط و سلام کی جدائی میں پکار اٹھی جس کا خلاصہ ہے مجھ پر ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اگر دنوں پر نازل ہوتیں تو دن رات ہو جاتے پیارے اکالی سلاط و السلام سے صحابہ کرام کی محبت ایسی تھی خاتون جنت تو چھ ماہ زندہ رہی اور وفات مصطفیٰ کے غم میں آپ نے دنیا سے پردہ فرما لی اللہ اکبر یہ سیرت مصطفیٰ میرے ہاتھ میں ہے اکالی سلاط اسلام کے وفات شریف کے بارے میں اس میں لکھا ہے کہ پیارے اکالی سلات اسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا اور اس کی تفصیل کچھ لکھی ہے وہ پیارے اکالی سلاط السلام کو پہلے سے معلوم تھا آپ نے آخری حج کے موقع پر لوگوں کو فرما دیا تھا شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں گا آپ نے پہلے سے غیب کی خبر ارشاد فرما دی تھی تو پیارے اکالی سلاط اسلام نے جب پردہ فرمایا تو صحابہ کو کتنا صدمہ ہوا جتنی محبت تھی اتنا صدمہ ہوا اور محبت کتنی تھی کون بیان کر سکتا ہے کون ناپ سکتا ہے کون پیمائش کر سکتا ہے اہل مدینہ کا کیا حل تھا اللہ اکبر وہ شمع نبوت کے پروانے جو چند دنوں تک جمال نبوت کا دیدار نہ کرتے دل بے قرار آنکھیں اشکبار ہو جاتی ان کا کیا حل ہوا اللہ اکبر جلیل قدر صاحبہ بلا مبالغہ ہوش و حواس کھو بیٹھے عقلیں گم ہو گئیں آوازیں بند ہو گئیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں پر سکتا تاری ہو گیا ادھر ادھر بھاگتے پھرتے تھے مگر کسی سے نہ کچھ کہتے نہ سننے کی طاقت تھی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضاح الکریم رنج و ملال منی ندھال ہو کر بیٹھ گئے ان میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی ہمت ہی نہ رہی فراقے مستعفی میں حضرت عبداللہ اللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کے قلب پر ایسا دھچکا لگا کہ وہ صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور ان کا ہارٹ فیل ہو گیا اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی جیسے صحابی آپ نے تلوار کھینچ لی اور برہنہ تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے کہتے تھے اگر کسی نے کہا نا رسول اللہ کی وفات ہو گئی میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا اللہ اکبر حضرت عائش صدیقہ طیبہ طاہرہ عبدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عہا فرماتی ہیں وفات کے بعد حضرت عمر اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت لے کر مکان میں داخل ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا بہت ہی سخت کشی تاری ہو گئی ہے جب وہ وہاں سے چلنے لگے حضرت مغیرہ نے کہا اے عمر تمہیں کچھ خبر بھی نہیں ہے آقا کا پردہ فرما چکے ہیں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہو تڑپ کر بولے مغیرہ تم جھوٹے ہو میرے اکالی سلات و سلام اس وقت تک دنیا سے پردہ نہیں فرمائیں گے جب تک دنیا سے ایک ایک منافی کا خاتمہ نہ ہو جائے اللہ اکبر اور بھی صحابہ کرام کا وہ لکھا ہوا ہے خیال تو اکالی سلات و سلام کے پردہ فرمانے پر بس گویا کے بس اندھیرا چھا گیا تھا اور مانگتا پھرتا ہے آنکھیں ہر نگینہ نور کا بس ہر طرف یہ صحابہ کے آقا آکا کو تلاش کرتے پھرتے تھے سبحان اللہ اب کہاں وہ تا بھی کیسا وہ تڑکا نور کا اب وہ روشنیاں کہاں آکا نے پردہ فرما لیا اب وہ روشنیاں کہاں وہ تڑکا کہاں وہ روشنی کہاں تڑکا جب صبح صادق طلوع ہوتی نا تو پو پھٹتی اس کو تڑکا کہتے ہیں مہری نے چھپ کر کیا مہر نے چھپ کر کیا خاصا دل کا نور کا سب رو میں ہوئی بٹا ہے باڑہ تو پیارے آقا علیہ سلا تو سلام نے پردہ فرمایا تو اب وہ نور کی صبح ہے کہاں وہ آفتاب آسمان نبوت کے پردہ فرماتے روزہ نور میں چلا گیا اور پیارے آکاری سلاط اسلام کے ظاہری جلووں سے کائنات محروم ہو گئی اندھیرا چھا گیا اللہ اکبر دھندل کا آفتاب کے غروب ہونے کے بعد جو سیاہی پھیلتی اس کو کہتے آسمان نبوت کے سورج نے غروب کیا دنیا سے پردہ فرمایا تو اندھیرا چھا گیا اعلیٰ حضرت اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو پیارے اکالی سلاط و سلام کے پردہ فرمانے پر جو کیفیات تھیں اس کو اعلی حضرت اپنے اشعار میں اپنے عشق بھرے انداز میں پیش کر رہے ہیں قبلہ مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مرآشرح مشکات کی آٹھویں جلد کے صفحہ نمبر ساٹھ پر لکھتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعلّن ہو فرماتے ہیں میں نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہ دیکھی گویا سورج آپ کے چہرے میں گردش کر رہا ہے ان کے آکا سے محبت ہے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اکالت اسلام کا چہرہ دیکھنا اعلی عبادت ہے جیسے قرآن پاک کا دیکھنا عبادت ہے قرآن کو دیکھنے سے چہرہ انور دیکھنا اعلی اور افضل عبادت ہے کہ قرآن کو دیکھنے سے مسلمان صحابی نہیں بنتا اور آقا کو دیکھنے سے مسلمان صحابی بن جاتا ہے ان کا چہرہ صحابی بنائے ان کا تصور عارف بنا اکالی سلاۃ السلام سے صحابہ کی محبت کا تو کیا کیا بیان کیا جائے اکالی سلاط والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام کی کیا کیفیات تھیں صحابہ کرام کا عشق رسول یہ مکتبۃ المدینہ کی متبوع ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو انتالیس پر بھی کچھ اس کی تفصیل لکھی ہوئی کہ صحابہ کرام پر عجیب و غم کا عالم تاری تھا اور صحابہ کرام نے فرا کے رسول میں جو کلمات کہے وہ لکھا ہوا ہے فاروق اعظم کا بلال حبشی رضی اللہ تعالی کا واقعہ لکھا ہوا ہے اور صحابہ اکرام علیہ ردوان کے بھی وہ عشق برے جذبات اس میں لکھے ہوں ہیں پیارے اقاصلا و سلام سے محبت صرف انسانوں نے کی آپ سے محبت تو سبحان اللہ جنات بھی کرتے ہیں آپ سے محبت تو فرشتے بھی کرتے ہیں آپ سے محبت تو چرند پرند درند اور جمعہ اور پتھر بھی کرتے آقا کی کیا شان ہے فرمایا نا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا آکا علیہ السلاط اسلام کا ارشاد ہے پیارے آکا علیہ السلاط اسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا آپ کی اونٹنی اور دراز گوشت یعنی گدا اس نے فرا کے رسول میں بے قرار ہو کر جان دے دی وہ گدے نے کیا کیا کہ اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ختم کر لیا اب شریعت تو انسانوں پر ہے نا خودکشی کرنے پر پابندی یہ تو جانور تھا اور اونٹنی ایسی دیدار مصطفیٰ کے بغیر بے قرار ہوئی کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی گئی یہ مدارج نبوت میں لکھا ہے اکال سلا اسلام نے پردہ فرمائے تو انسان کیا جانوروں پر بھی غم تاری تھا تو الادرت نے اسی کو اس میں وہ لکھا ہے کہ اب وہ تابشی نہیں اب وہ روشنیاں نہیں ہیں وہ آسمان نبوت کے سورج نے تو پردہ فرما لیا اب سیاہی چھا گئی ہر طرف آگے لکھتے ہیں تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا تم سے چھٹ کر منہ نکل تم سے چھٹ کر منہ نکل آیا سارا سا نور کا طیبہ میں ہوئی بٹ ہے بڑا ہمارے آقا فلاح تو فلام کی شان و عظمت کے کیا کہنے پیارے اکالی سلا تو سلام کیا ہیں سراج منیر ہیں وہ سیراجم منی قرآن نے کہا تو آپ کا رخ انور سامنے ہوتا تو چاند کی روشنی بھی اپنے عروج پر ہوتی بلکہ دن بہ بر دن بڑھتی رہتی اور آپ سے جدا ہوتے ہی چاند کا جو نور ہے وہ بھی اس کا بھی منہ ذرا سا نکل آ گیا اس میں بھی چمک دمک وہ نہ رہی اللہ اکبر نور کی آماد حضور کی آمدن کی آمد آکا کی آمد دانتا کی آمد پوہا کی آمد مرحبایا مصطفیٰ مرحبایہ مصطفیٰ سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد